علام اللہ علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ الکاتہ محت وسلم وجہ خرامی اور میدان عشین وجوہان الرامی باغ تعمیر السام کے بعد سلامت کرتے ہیں ہمارے سے سردار کتاف میں سے باب الشرب شراب نوشی کے باب میں آج دوسرا درس ہے درس میں ہم اس کو بھی کر سکیں تو اس میں جو ہے شراب کے جو ہے نوشی کی قرآن اس الشین حرمت پر اور ساتھی اس کا جو سزا ہے وہ اسی کوڑے کی سزا کے بھی ذکر ہوا ہے اور ابھی آگے فیصل فرماتے ہیں اس کے جو ہے شراب ہو یا کوئی بھی نشاور چیز ہو اس کو کھانے پہ اس کے استعمال کرنے پینے پہ جو ہے ہاں جی اس کو شریر نے اس کو حرام ہے کیونکہ یہ عقیل کے دشمن ہے عقیل کو پاندہ دانے والی ہے اور یہ انسان کو جو ہے اگر یہ مس ہو کے پھر تو کبھی اس کو حیوان کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں اگر اس کے اعضا شاکین اور مار پیٹ نہ کریں اور اگر شراب نویشی والا مشکلات وجہ سے مار پیٹ کرنے لگ جائیں تو پھر وہ درندوں کے درجے پر پہنچ جاتا ہے ہاں جی تو شاہ سرف عرمت آپ چونکہ شراب نویشی یا دوسرے مشکلات انسان انسانیت کے اس عالی مقام سے نیچے گر کر ہاں جانوروں اور درندوں کی منزل پر آ جاتی ہیں یا سے شاید عرمت فلی دال اس وجہ سے تجیب و واجب ہے 10 نمبر دو ہاں جی یہاں سے شروع ہو جاتا ہے آخری پیراگراف خالدال کیس وجہ سے تاجب واجب سیاست تو انہیں اس کو سزا دینا ہاں سزا دینا سیاست میں نے اس کو سزا دینا اس کو اصلاح کے لیے اس کو سزا دینا ان کا نہ نہرن اگر آزاد ہے تو بھی سمانی نہ جلد اسی کوڑے سمانی نہ سے جلد تن کوڑے اسی کوڑے اس کا مارے وہ ان کا افدا اگر وہ غلام ہے اور شرب نشی کیا ہے تو بھی ہر بھائی نے تو اس کو چالیس کوڑے مارے لیکن اندازہ تاکہ وہ ایسی مشکلات اور نشاور کے سمال سے باز آ جائیں انتظار نے باز آ جائیں. اور پلٹ کیا جائے من المقامی احض سے حیوان اور درندوں کے اس مقام پز ترین مقام سے جو شرح نوشی نجی میں ہنجے وہ پہنچی ہیں بلالمقام اشرف اشرف اور اعلیٰ مقام کی طرف پلٹ کیا جائیں واللہ یعلم اللہ جانتے ون تم اللہ اور تم لوگ نہیں جانتے ہیں کسی چیز کا ایسی سزا کہاں شراب نویشی کیوں حرام کیا اور اس کے استعمال پینے والے پر اور دوسرے مشکرات کے استعمال کرنے والے پر سزا کیوں رکھا اس کو کا اللہ ہیں میرے ذات جانتا ہے اور تم لوگ اس کے فاتح کو نہیں جانتا اب آگے کسی نے شراب نوشی کیا ہے کوئی نشاور چیز استعمال کیا اور اس کو ثبوت کے سوائی جرم کا فرماتے ہیں وہ تناول المشکری نشاور چیز کا جو ہے استعمال کرنا اس کا کھانا پینا جی نشاور چیز کا کھانا جو ہے تناول کھانا یہ حصبت الثابت ہوتی ہے اگر شراب ہے تو پینا جو کھانے کی چیزیں تو کھانا ثابت ہوتے ہیں بھی شہادت دو گواہوں کی گواہی سے شہادت گواہی شاہدین دو گواہ دو گواہوں کی گواہی سے دو ایسے شاہدین عاد عادل ہے دو عادل گواہوں کے عادل جو ہے فقرۂ اسلام میں وہ ایسے لوگ عدم کو بولتے ہیں جو غور نماز روزے کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ کا کبیرات سے مکمل اجتناف کرنے والا اور شگرا کے بھی بار بار ارتکاب نہ کرنے والا ہاں جی تو اس طرح کی دو گواہوں سے جو نمازی ہیں اور حقیقی گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہے اور ایسے دو بندوں کی گواہی سے ثابت ہو جاتی ہے شراب نوشی یا مشکلات کا استعمال کرنا اور بھی اغرار ہی یا خود اغرار کریں وہ نشہ کا شکار خود اغر کریں ان کا نا اگر وہ ہاں جی ہوش میں ہو اور وہ ہوش میں ہو خود شاہین بیداری کی میں ہو. ہوش میں ہو نشے کی حالت میں نہ ہو مختار اور اپنے اپنے اختیار سے ڈان ڈپر کے مار پیٹ کے اس سے اقرال نکالیں تو اس کی حیثیت نہیں ہے اپنے اختیار سے اور وہ ہوش میں ہو اور وہ اقرار کریں دفعہ مختلف جگہ پر اقرار کریں کہ میں نے یہ نشہ اور سے استعمال کیا بول کے تو اس میں یہ جرم ثابت ہو جائے گا فائز ثوت ہو جب ثابت ہو جائے اس کا ہاں مشکلات کا استعمال نشاور چیزوں کا استعمال ثابت ہو جائے تو وہ جو واجف عالل عمان واقع امام پر اول حاکم اسلامی حاکم کو منقبہ لکھے اور اپنی طرف سے انیو جلدہ ہو اس کو ہاں جی اسی کوڑی مارے کسی کی طرف سے اس کو اس سزا کا مطالبہ کرنے ضروری نہیں ہے ہاں نے منظم کو بغل لیا ہاں جی تو پکڑنے کے بعد اس کا جرم ثابت ہو گیا حاکم اور واقعات کی وہاں پروازی اس کو اسی کوڑے ماریں این جلدا سمعین جلدتاً یہ کہ اس کو ماریں اسی کوڑے اگر وہ آزاد ہے تو غلام ہے تو چالیس کوڑے ماریں ہاں جی تو یہ جرم جس جی کے سزا اسی کوڑے یا چالیس کوڑے ہیں آزاد کو اسی کوڑے غلام کو چالیس کوڑے اور یہ حاکم اسلامی جو ہے اس کو ماریں گے یا امام ماریں گے اللہ تین حکم سے وام ملزین اب تو وہ لوگ ہیں جو چوری چھپے شراب پیتے ہیں نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اسی کوڑا ہیں ہاں جی آزاد ہے تو غلام ہے تو چالیس کوڑے ہیں عوام ملزین لیکن وہ لوگ شریف الخام جو شراب پیتے ہیں شہرت کھلے عام شہرتََََ یعنی اعلانی طور پر کرتے ہیں عالانی شراب نویشی کرتے ہیں وزین مجالس اور اپنے مجلسوں کو مزین کرتے ہیں شراب نویشی کے ذریعے سے ہاں جی اور وہ جو ہے محفلیں آراستہ کرتے ہیں شراب نویشی کی محفلیں آراستہ کرتے ہیں ہاں جی اور وہ چند میں اپنے دوستوں میں مل کے پیتے ہیں اور نشا کا نشہ کرتے ہیں وہ والے اور اس پر اصرار کرتے ہیں یعنی بار بار اس گناہ کو کرتے رہتے ہیں اور اس پر جو ہے اصرار کرتے ہیں وہ والے ہاں جی یعنی اس پر بے رہتے ہیں عصر کے معنی بھی ہے انہوں یعنی نے بزت معنی کے وجہ سے عصر اسرار کے معنیٰ یعنی بار بار وہی گناہ کرتے رہتے ہیں اسرارین بار بار پیغناہ کرتے تو بھاؤ کہ کا حم الکا تو یہ وہ کافی لوگ ہیں بھاؤ یہ لوگ ہم وہ لوگ ہیں کافی یہ وہ کافی لوگ ہیں اللہ جین یہ لوگ یہ, یہ وہ کافی لوگ ہیں جو یہ جو اللہ جو اللہ سے جان لڑ رہے ہیں اور رسول اللہ کے رسول سے جان لڑ رہے ہیں تو یہ لوگ مغوک اسلام سے نکلے ہوئے کافی لوگ ہیں جو کھلے عام مجلسیں محفلیں برپا کر کے شراب نوشی کرتے ہیں اور ایسا کرتے رہتے ہیں تو یہ لوگ اسلام کی حدود سے نکل جاتے ہیں یہ کافی لوگ ہیں اور یہ اللہ اور رسول سے جان لڑنے والے لوگ ہیں کیونکہ ان کے کی حکم کو انہوں نے چیلنج کیا ہاں جی حدود اور شریف حدود جو کوڑے والا ہے تو جرا جاری ہوتے علام مسلمانوں پر ان کو سیدھے راستے میں رکھیں ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے لا القافرین کہ ان کافی لوگوں پر جو الفاجرین جو فسق کو حجور کا شکار رہتے ہیں گناہوں میں این طرح طرح کی گناہی کرتے رہتے ہیں ات تارکی اور تارکین اور چھوڑنے والی صلاحیں نماز کو اور تاریخی صلاتیں اور طرح طرح کے فصق کے وجود میں غلط رہنے والے کافروں پر شریح حدود جاری نہیں ہوتے شریح حدود مسلمان پر ہوتے ہیں تاکہ اس کی تربیت تو اس کو پھر راستے میں رکھیں ہاں جی لہٰذ فرماتے فامین شریف الخمرہ بس اگر کوئی شاد شراب پیے مستطراً چوری چھپے چوری چھپے وہ شراب پئیں چھپ چھپ کر ولم یوسلہ اور اسرار نگ را لے اس پر اور یعنی بار بار اس پر ضد نہیں ہے بار بار نہیں پہ دے کبھی کبھار چھپکے چھپے ہیں مسلسل نہیں ہیں اس پر اصرار اور ضد بھی نہیں ہے وہ یسل اور نماز پڑھتے ہیں وہ یسوم و روزہ بھی رکھتے ہیں فا و فاسک اندر نے چوری چھپے پیتے ہیں اور اس پر جو ہے مصر نہ ہو یعنی ہمیشہ پینے والا نہ ہو. اس پر ضد نہ ہو پینے پہ ہاں جی چوری پیتے ہیں اور نماز روزہ بھی روزہ بھی رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو یہ شاع و فاسفاً یہ شرح اس کو فھاسی بولتے ہیں اس کا گناہ گار ہے لیکن وہ من شریف الخام ر جو شاہ شراب پیئے من جو شاہ شریف پیئے خام شراب, شراب مول نن کھلے عام ہاں جی کھلے عام پی لیں عدم نن اور اس پر دوا میں اختیار کریں یعنی مسلسل پئیں کھلے عام ولاسلم اور نماز بھی نہ پڑھے ولہ روزہ بھی نہ رکھیں شراب کھلے عام پئیں اور ہمیشہ پیتے رہیں تو فاوق کا فرن تو یہ شاذ کافر ہے یہ اسلام کے حدود سے اب خارش ہو گیا ہے ہاں جی اور من شروشہ بھی خام شر ملین عالانی واد مانا اور اسی پر دوا پیدا کریں یعنی ہمیشہ بھی ہیں اور ساتھ ہی والا نماز بھی نہیں پڑھتے ولِ سم و بھی نہیں رکھتا ہے خاو کا فرن تو یہ شاذ کافر ہے یہ مسلمان نہیں اور جو فرماتے ہیں لاحط دع سویے شریطوں پر کوئی حد نہیں ہے نابالغ بچے پر و المجنونی اور پاگل پر بھی و و شابت جس پر ان شاء الشہور کے استعمال کرنے پر ان کیا گیا کسی نے بولا اگر تم شراب پیے تو ٹھیک بنے تم کو گولی مار دوں گا تم کو مار پیٹ کروں گا ہاں تمہارے گھر یا ماں بھائی بہنوں کے لیے دھمکی دے دیں اگر تم نہیں پیے تو ماحول یہ کروں گے یا نوکری سے نکال دوں گا مثلا سنا اس طرح کی دھمکیاں دے کے اس کو پینے پہ مجبور کریں تو فرماتین اللہ حد کوئی شریحت نہیں اعلیٰ سبھی بچے پر بھی کوئی کورونی میں نے لگا مجمور باغل کو بھی ولمغرہ جس کو جبر کیا گیا جبر کر کے ڈنڈے سے ان کو پلایا گیا تو ان کو کوئی سزا نہیں کوئی شریحت نہیں ہے ولیکن لاکن یم بغیر لیکن لازمی ہے ان ہیں ادب سے تعدب کرے سبھی بچے کو بچے کو کچھ نہ کچھ سزا دینے بیمار امام جو امام مسئلات دیکھتے ہیں بچہ ہے بالکل چھوٹا بچہ نہیں ہے حوصلہ واس رکھنے والا عقیل من بچہ ہے ہاں جی تو اس بچے کو جو ہے ادب سکھانے کے لیے حاکم اپنے بیمہ رال امام امام جو مسئلہ دیکھتے ہیں اس کو جو سزا دینا مسئلہ سمجھتے ہیں کم زیادہ جو بھی وہ امام اپنے مسئلہ اسودیت کے بنیاد پر اس کو ادب سکھانے کے لیے کچھ وہ سزا دے دیں جفرما یم اندم اس کو ادب سکھیں سبھی بچے کو بیمہ رال امام اس سزا کی جگر سے زرعی جو امام مسئلہ دیکھ دیکھیں یعنی اس کو تھوڑا بہت سزا دینا چاہیے بچے کو تو امام مذہب سمجھتے ہیں بم بغ اور امام کو چائے اور ایم بغ آخر الجلد ہاں جی اگر ایک بندہ شراب نوشے کیا ہوئے اور وہ نشے میں ہے تو نشے سے افاقہ ہونے تک سزا کو موخر کر نشے کی حالت میں نہ مارے بغ چاہیں یو آخر موخر کریں جلد کولا معنی کہتے ہیں تا یوفی کا سوران سران وہ نشے سے نکل آ جائیں نشے سے افاقہ ہو جائیں مچھلی سے نارمل ہو جائیں پھر ماریں وہ ان لائبا ایک تو نشے سے نکل آنے کے بعد ماریں دوسرا یہ خلائی جو اس کو نہ مارا جائیں علاوہ اس کے, اس کے چہرے پر کوڑا نہ ماریں رات سے رات سر پر بھی نہ ماریں اور فرج اس کے مقامی پردے پر بھی نہ ماریں والمفاصل مفاصرے جہات پیروں کے جوڑوں پر بھی نہ ماریں جوڑ پر ہاں اس کے علاوہ باقی عام طور پر, پر پیٹ پر مارتے ہیں یہ کوڑے عام طور پر پیٹ پر مارتے ہیں ولا یازما اور شراب پینے کے شرح میں لازم نہیں ہے جرد ہے اس کی شعب مینالسیابی لباس سے اس کو مجارت کریں اس سے لباس اترنا لازم نہیں جردہ مینا سیاب لباس اترنا لازم نہیں ہے لباس میں ایک جو رقمی شلوار میں رکھ کر ماریں ولا و طعبہ اگر توبہ کریں شارف شرابی شخایت نشے کے شخاست اگر توبہ کریں قبل اقامت بینتیں اس کے خلاف گواہ کھڑا کرنے سے پہلے دو گواہ کافی عادل دو گوادل گواہ کھڑا کر کے قاضی کے روبرو ہے ہاں جی اس کے خلاف گواہی دینے سے پہلے جو ہے اگر وہ گواہی قرض دو تو کیا ہو جائے گا قبل الب اقامت بین خلاف گواہ کھڑا کرنے سے پہلے تو ساقت الحد تو اس کا حد ثاخب ہوگا انقت الحد ان اس سے کولاد ساخت ہوگا اس کے کولاً نہیں لگے گا ولیل امام اور امام کے لیے یہ بھی اجازت ہے یوک یقم یہ کہ حکم کریں بھی علم اپنے علم کی روشنی میں مطلب کیا ہے امام کو خود نے دیکھا امام نے خود دیکھا ایک بندہ شراب پی رہا ہے ہاں جی خود نے دیکھا تو وہاں گواہ کوئی نہیں لے امام نے خود دیکھا ہے تو پھر اس کو سزا دے دیں گے امام نے خود دیکھا ہے تو اس کو امام اپنی علم کی روشنی میں کسی گواہ کے بغیر کسی اغرار کے بغیر سزا دے سکتے ہیں امام کو یہ اختیار ہے ہاں جی کیونکہ ہر کوئی اس مقام پر منصب نہیں ہوتی ہے سزا دینے پہ ہاں جی یقیناً عالم ہیں اور متقی ہے یا حاکم اسلامی ہیں یا واقعات کا امام ہیں معصوم ہے یا اللہ کے اول اللہ جو شریعت کو نافذ کرتے ہیں اور ماں ربانی ہیں تو ایسے لوگوں کو ہاں جی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے علم سے سزا دیتے ہیں باقی عام ججوں کو نہیں کیونکہ وہ متحم ہو جائے گا الٹا خود بدنام ہو جائے گا لہٰذا وہ سزا جرم ثابت ہو جائے تمہارے نہ ہو تو پھر چھپ رہے ہیں ہاں جی اپنے علم کی روشنی میں نہ ماریں ان کے لیے عافیت ہے یعنی امام کے لیے تو ہاں جی جو کسی کے ساتھ تعصب کرنے کے ساتھ ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو اس وجہ سے امام مار سکتے ہیں حاکم اسلامی حاکم اسلامی کی شاخ نے یہ ترجمہ کیا ہے اسی فکر کے اندر کہ وہ, مش... وہ عالم دین جو شرط پر کو پورا پورا سوچ وغیرہ رکھتے ہیں اور شرط پر عمل بھی کرتے ہیں اور مکمل عدل انصاف کرنے والا ہے تو ایسے حاکم کو بھی یہ حق حاصل ہے تو الحمد یہ دس بابِ شرو الخمر بھی اسی دس کے ساتھ اختتام ہوا آج یہ اس میں یہ دومی یہ باب بھی کھلان ہو